بے فائدہ جنگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے انعبی خریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تزہب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم اللہ یوم اللہ یدرل قاتل فیما قتل ولل مقتول فیم فیم فیم خطیلا فکیل کیف یقین قال الحرج القاتل مقتول المقتول النار حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ قاتل یہ نہیں جانے گا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول یہ نہیں جانے گا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا کہا گیا کہ ایسا کیوں کر ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایسا حرج یعنی بے معنی قتل و قتال قتال کے زمانے میں ہوگا قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ حرج کا مطلب شارحین حدیث نے بتایا ہے شدت القتل کثرت یعنی قتل و قتال کی شدت اور کسرت محوالہ بال امد امدت جلد نمبر سات صفہ نمبر اٹھاون اس قسم کے مجنو نانا قتل و قتال کی صورت کسی گروہ میں کب پیش آتی ہے جب وہ گروہ قوم پرستی میں دوسروں کے خلاف اندھی دشمنی تک پہنچ جائے یہی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال ہے ان کے اندر آخری حد تک یہ ذہن پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قومی حمایت میں دوسروں کو اپنا ابدی دشمن سمجھ لیا ہے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دوسری قومیں ان کے خلاف ہر وقت سازش میں مصروف رہتی ہیں اس خود ساختہ سوچ کی بنا پر دوسری قوموں کے خلاف ان کے دل میں جنون کی حد تک نفرت اور تشدد کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر تشدد کا جو انتہا پسندانہ ظاہرہ دکھائی دیتا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے وہ نہ صرف دوسری قوموں کے خلاف نفرت میں مبتلا ہو گئے ہیں بلکہ خود ان مسلمانوں کے خلاف بھی جن کے بارے میں وہ یہ فرض کر لیں کہ وہ ان کے دشمنوں کے حامی ہیں موجودہ زمانے میں یہ حال ہے کے مسلمانوں کے مختلف ٹرسٹ ٹیررس گروپ بن گئے ہیں وہ مختلف مقامات پر قتل و قتال کا ہنگامہ جاری کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اسکول کے بچوں مسجد کے نمازیوں اور قبرستان کے سو، سوگوار افراد پر بھی قتل و قتل و قتال کا یہ یہ انجسٹیفائڈ ہنگامہ اتنا زیادہ ہے جیسے کہ ان لوگوں کی ان لوگوں نے قتال برائے قتال کو خود ایک مطلوب کام سمجھ لیا ہے خواہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی معقول سبب یعنی جسٹیفائیڈ ریزن موجود نہ ہو